ونفر فيه ونفر فيه ونفر فيه ونفر عليه من شرور ننفسنا ومن سيئة عامالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يبلد فلا حالي له وأشهد والله لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آملوا اتقوا الله حق تقاتيه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 وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع يليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسست الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريك بخير فلا راد لفضله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 تو ان کی پریشانی کو ہم دور کر دیتے لیکن یہ لوگ مزید دوری اختیار کرتے ہیں اور مصیبتوں میں گر جانے کے بعد یہ ہماری طرف رجوع نہیں کرتے نبی علیہ صلاف صاحب حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں امام بخاری اور مسلم اللہ کرتے ہیں نبی نے فرمایا اے مسلمانوں عید بو استفا ال يا الله قالوا يا رسول الله وما هن قال الإشراق بالله والسحر وقتل النفس وأطل الربا وأطل اليتام وأطل مال اليكين والتولي يوم الزهد وقدث المحسنات المؤمنات الغافلات أو كما قال عليه السراط قام آدمي فوقي ورشات رمايا أي لو بو تذنبوا السبع المذكاء مسلمانون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 یہ گناہ انسان کو ہرا کو برباد کر دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سات محلکات کے ہم سب کو محبوب رکھے جو آج خود کا موضوع ہے آپ نے شاط رایا صحابہ ایک نے پوچھا یا رسول اللہ وبا ہننا وہ سات گنا جو انسان کو ہرا کو برباد کر دینے والے ہیں جو انسان کو تباہ کر دینے والے دنیا میرے دونوں کو برباد کر دینے والے ہیں وبا ہن یا سور اللہ آپ بتائیے گناہ کون سا ہے تو آپ نے سات فرمایا استاد گناہ یہ ہیں نمبر ایک آج فرمائے الشراق نمبر دو آپ فرمایا اقسہ نمبر تین وقت النسلحر اللہ بلحق نمبر چار وہ اقلام نمبر پانچ وہ اقرما یتیم نمبر چھ وہ طول اور نمبر سات وقت پلم شناخت مینار الغاثرات اور کماکار ہے قسام آج ہمارا یہ چھ گنا سات گنا ہے اور یہ ساتوں گنا ان کو محلکات قرار دیا گیا ہے یہ انسان پہلا کو برباد کر دیتے ہیں پہلا گنا ہے الشراقل اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالی کی عبادات میں کسی مخلوق کو شامل کرنا شرک کرنا شرک سب سے بہترین گناہ ہے جب انسان کے اندر شرک آ جاتا ہے تو انسان کو شرک شراب اور برباد کر دیتا ہے دنیا میں بھی ذلیل اور خار اور آخرت میں بھی اللہ کا اللہ تعالیٰ زلیل اور خار کر دیتے ہیں اللہ تعالی ارشا فرماتے ہیں ان اللہ فروش کر یہ سب سے بہترین گناہ ہے اس لیے کسی حدیث کے اندر پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بتائے کہ سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ نے آیا فرمایا سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ گناہج اللہ وہ اللہ نے تجھے پیدا کیا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 کی اللہ نے تجھے پیدا کیا لیکن اس سے ویسے تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور تو اپنی مدد کے لیے کپارہ ہے سب سے بہترین گنا یہ ہے آپ نمبر دو سب سے بڑا گنا پہلے نمبر پر شرک ہے اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ آپ نے ساتھ نمایا وہ سہر جادو کرنا اور جادو کروانا ہے یہ بڑا بہترین گناہ ہے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 و خودوں کی پوجا گار کی پوجا ہنومان کی پوجا بندر کی پوجا شدر کی پوجا سگر کی پوجا جل دیر اللہ کی پوجا ان تمام تیبادتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے جس کو شامل کر دیا وہ کر جادوگر نہایت بدترین جرم ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بتائے آج پر شہر دوسرے نمبر پر سب سے بڑا چنا جادو ہے اسی لیے نبی حیدرآبان رشاط فرماتے ہیں جادوگر کی جو سزا مقرر کی گئی ہے حدیث کے اندر قتل کر دینا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں فیصلہ کیا تھا کہ جہاں بھی کوئی جادو قر نظر آئے اس کی کردر مار دی جائے کیوں جادوگر کو دنیا میں زندہ رہنے کا اختیار اسلام میں نہیں دیا ہے میرے بھائیو یہ بقری گناہ ہے تو آپ نے ساتھ رمایا سب سے پہلا گناہ شرک ہے اور شرک کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑا گناہ جادو ہے حدیث کے اندر آتا ہے نہ کہ حضرت رحمت اللہ علیہ بس صنعت جے جی اور بس صنعت صحیح اپنی مسنت کے اندر نقل کیا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ بھی ریثرا صاحب نے ساتھ رمایا لئی شمنا من تبئی جرا او تو تیارہ رہو من انا او تو کو من سخرا اور سکھ تیرا رہو آپ کے ساتھ ہمارا منہ منو یاد رکھو لڑنا من پر تیارا او تو تیارہ ہم میں سے وہ انسان نہیں ہے ہماری امت میں داخل ہونے کا اس کو اختیار نہیں ہے میرا امت ہی کہلانے کا اس کو اختیار نہیں ہے جو بدشگونی لیتا ہے یا دونوں دو کو بدشگونی بتاتا ہے نمبر دو آپ نے ساتھ کمایا ہم نے سے وہ بھی نہیں ہے من کرتا کھانا آپ کو دھینا ہو جو مجوبی کے پاس جاتا ہے تعین کے پاس جاتا ہے اپنی قسمتیں معلوم کرنا شادی کرنا ہے تو پہلے بابا کے پاس جاتا ہے بڑے سوچ کی بات ہے وہ بابا نہیں ہے وہاں شیبان ہے بابا کہنا جرم ہے بابا کہو گے آپ مجرم ہو جاؤ گی اس کو تیر کر چاہوں دنیا کا سب سے بڑا شیطان کہو جو تمہاری قسمت بدلاتا ہے آپ خراباتے من کا کر خانا آپ کو خیرا رہو جو کسی نجومی کے پاس آتا ہے قائم کے پاس آتا ہے ذرا بتائیے میری قسمت میں کیا ہے میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں یہ میرا کاروبار درست ہوگا نا نہیں اور یہ شادی کرنا چاہتا ہوں یہ رشتہ میرا اچھا ہوگا یا پورا خود اس کا رشتہ بگڑا ہوا ہے خود اس کا کاروبار ختم ہے وہ خود منہ مر رہا ہے وہ دنیا کی قسم سے کیا بتائے گا اس کی بیوی خود جو ہے بےمان بنی ہوئی ہے بچے خود اس کے نافرمان بنے ہوئے پڑوسی خود اس سے نانا ہے میرے بھائی وہ بابا نہیں ہے مہا بےمان ہے آخری ساتھ ہمارا ایسے انسان کے پاس دوبارہ قسمت معلوم کرنے کے اور یہ زمانہ بڑا عجیب و غریب ہے آج کیا کہتے ہیں فارم نکلوانا یہ میرے بھائی اور فارم بھی پیسہ دے کر کے نکلواتا ہے یہ وہی سارا چکر شرک کا ہے فال نکلوانا ایک وہ پہلی بان ہے جو کہتا ہے میں اتنا پیسہ لے کر کے تمہارا فال نکالتا ہوں اگر یہ اسلامی کی روتی تو کمپیوٹر سے اور انٹرنیٹ سے یہ نہ نکالا جاتا جانتے ہیں کہ آج آج اس زمانے میں آپ کی بھی چنتا جاتا ہے کس کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے ڈرائیور کون سا اسلام ہے وہ کون سی اچھی چیز ہے جو آپ کی قسمت کے مشین بنا کر بتا دے اور آپ کی تقدیر یہ بتا دے آنے والا دن آپ گھٹنے کہتے ہوگا یہ کمپیوٹر آپ کو بتا دے یہ کون سا اسلام ہے کون سا چیز ہے اس کے اندر کون سا پاور اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے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 ہم تمہیں جانوروں سے بھی زیادہ بستر کر دیتے ہیں انسان اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے جانوروں کے پاس जाया کرتا ہے اور وہ جانور چاہے فر والے ہو یا ٹانگ والا انسان جو جانوروں سے بستر بیٹھا ہو اس کے پاس جائے آپ نے ساتھ میں سلو بند کا کپ بنا ہو تو کچھ بنا نہ, نہ ہو के کسی مجومی کے پاس جاتا ہے باہر کے پاس اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے اور اگر قسمت معلوم کر آیا, تو ایک ہی کافر ہو گیا اور کس نے بتایا وہ تو پہلے ہی یہ کافر تھا گھر کے ہاتھ میں تصویر رہی ہو لیکن اس میں اور پنڈت میں کوئی فرق نہیں ہے اسلام نے دونوں کو کافر قرار دیا ہے یہ دوسری چیز ہے مسلمانوں کا کافر وہ ہندوؤں کا کافر ہو گیا سور شاسترما کے فقط دفعہ رد اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے انکار کر دیا اس کمان کا جو اللہ نے اپنے نبی بھونے سے سلم پر نازل کیا تھا اس لیے میرے بھائی حدیث حدیثہ یاد رکھو آپ نے ساتھ رمایا جو کسی کوئی کا نہیں ہے جو کسی کاہین کے پاس آیا اور اگر کاہین نے بتا دیا اور اس نے یقین کر لیا کاہین کے پاس چالیس دن تک اگر وہ نماز پڑھے گا تو ایک نماز بھی اللہ تعالی اس کی قبوص نہیں کر پھر آپ نے آگے ساتھ رمایا یا کسی نے جادو کیا اور یا کسی کے لیے جادو کرایا آپ کے ساتھ ہمارا یہ ان دونوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان کا کوئی تعلق ہماری امت سے نہیں ہے تو میرے بھائیوں ساتھ بڑے عظیم عظیم گنا ہیں آپ کے ساتھ میں پہلے نمبر پر الشرا قبل دوسرا وہ صحت جاد کرنا اور جادو کرانا نبی علیہ نوی ریخلا سب ساتھ نمبر تین وقتل قتل نہ کو قتل کرنا بنا بنے کسی کو قتل کرنا, کرنا. ایک اسلمان کا خود تین گناہوں کی بنا پر حلال ہوتا ہے ایک تو شادی شدہ ہو زنا کر جانے نمبر دو نہ کسی کو قتل کرے تو مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے نمبر تین نبی رہے پلاس نے شاپ نمایا مسلمان مورتد ہو جائے تو اس کی گردن مار بھی جائے گی یہ تین گناہ ہیں جس کی بنا کر کسی مسلمان کا خون حلال ہوتا ہے اب ان تین گناہوں کے علاوہ جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا اس نے ناہک قتل کیا نمبر چار آپ نے شاخ ہمیں جس کو دو بات گناہ نہیں سمجھتی وہ اقریکہ سود خانہ اللہ تعالیٰ سب کو سود سے بچائے یہ صرف گناہ نہیں ہے آپ فرماتے بو کے میں سے ہلاس کر دینے والا ہے آپ نے فرمایا ریوا سود کھانا بدترین گناہ ہے یہی کیا ہے آپ نے ساتھ میں سود کے بہتر قرضے ہیں اور سب سے چھوٹا قرضہ جو ہے ماں سے سینا کرنے کی برابر ہے اس سے بدترین کھلاؤنا گنا اور کیا ہوگا لیکن ہم نے اس کے نام کو بدل دیا اور ٹائپ اس کے, اس کے, اس کرنے کی کوششیں ہم نے شروع کر دی میرے بھائی اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے یم حق الروا اللہ الروا وجود الس سرکار اللہ تعالیٰ سود کو ہمیشہ ڈکاتے ہیں اور صدقات کو ہمیشہ بڑھاتے ہیں سود کو اللہ تعالی نکالتے ہیں اور ساری دنیا نے تیرباد کر لیا کہ سود کو اللہ کس طریقے سے نکالتا ہے چاہے مسلمانوں کو یقین آئے یا لیکن کافروں نے تو یقین کر لیا یہ ہماری ساری بربادی کا سبب سود بنا ہے اس لیے کافی لوگ اندر اسلامی نظام چاہے تھے ہم وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتے نمبر پانچ آپ نے ساتھ روایا وہ اطرو یقین کا مال یتیم کمال خانہ یتیم کمال خانہ ایسا بدترین گناہ ہے نبی الحثرا ساتھ رواتے ہیں قوم قیامت من قبور کے دن قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو آپ منا کے ان کے منہ سے بڑے بڑے آگ کے شولے اور اندارے نکلتے ہوں گے اٹھیں گے قبر سے اور ان کا منہ کھلا ہوگا اور ان کے منہ سے آگ کے شولے نکلتے ہوں گے صحابے گرام نے کہا یار سلا وہ دلو ہیں آپ نے احساس نمایا کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاپ نماتے ہیں جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ ماں سے نہیں کھا رہے بلکہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں یہ یتیم لوگ یتیموں کا مال کھانے والے لوگ ہوں گے یہ ایک طرح سے نبی ہے ساتھ کتنے ہو گئے الشرا و شہر و قطر النط و اتل اطل الرحمان و اتر یتیم کے مال کھانے والے نمبر چھ آپ تو متنا سے میدان جنگ سے کپار سے لڑائی ہو رہی ہو اور اسلامی اتحاد ہو رہا ہو اس موقع پر دکھا کر کے اگر کوئی کافر میدان کوئی مسلمان میدان چھوڑ کر کے کافروں کو پیٹ دکھا کر کے بھاگتا ہے تو یہ بھی گناہ کبیرہ کبیرا میں سے آخری جو بڑا بدترین ہے آپ کے ساتھ ہمارا وہ قدر فل شناخمینار کی لباف پاک دامن پاک دامن بے شمن شریعت کی پابندی کرنے والے والی عورت پر کام لگانا اور بہتان تراشی کرنا یہ صاف پورا روایت میں ہے اور دو امام بخاری رحمت اللہ علب الغفرت کے اندر دو گناہ اور قتل کرتے ہیں کہ یہ بہل کاف میں سے ان سات گناوں کے ساتھ ان دونوں گناہوں کو بھی ملا دو نمبر آٹھ آپ نے سات رمایا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا حرم کے اندر اور نو گنا پتا نہیں کتنی لوگ اس کے اندر مبتلا ہوگی اللہ تعالیٰ سب کو بچائے جس سے انسان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد آج میں وہ گئی ماں باپ کی ناپرمانی کرنا آج میں یہ نو بو اے کو اپنی آپ کو ان ساٹھ سے بچاؤ اور تو ہم نے بعد اور ذکر کیا وہ نو گنا ہو گئے اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام گناوں سے بچائے اکور کو لہارا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 جہاں اللہ و تعالیٰ کی ذات پر تکل نہیں ہوتا وہی انسان تھوڑی تھوڑی تکلیف میں گھروں کے پاس بھاگتا پھرتا ہے اور ایک جادو جادو کر ایک جادو کرواتا ہے اور دوسرا اپنے جادو کے اعلان کروانے کے لیے جادوگروں کے ساتھ جایا کرتا ہے کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو کسی کافر ہندو سکھ کے پاس اپنے جادو کے اعلان کروانے کے لیے جاتا ہے میرے بھائیوں کچھ اللہ تارہ کی سات کو تبقل کرو اور جب اللہ تعارا کی سات کو توکل کرو گے تو اللہ رقل آدمی درشاد ہے وہ میں یہ تب کر اللہ تعالیٰ کی سات پر جو توقع کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتے ہیں اسی سلسلے میں ایک ساتھ سات پڑھی تھی نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج ہمارے نبی سن لی وہی ام سط کل بے درف فرا کا شفا رہو اللہ یاد رکھ لیجیے وہی ہم سط کل بے درخت فرا کا شف رہو اللہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اللہ اس تکلیف کو کوئی دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے توقع کا حکم دیا اپنی طرف رجوہوں کا حکم دیا فرمایا وہی سچ کلاہ فرق اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف دے دے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا آپ جی نہیں سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے اسی لیے ہمیشہ ہمیں دکھ میں درد میں تکلیف سے پریشانی نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی سات کو توقل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ پروجو کرنا چاہیے اسی لیے اللہ حضرت العالی سورہ خاطر کے اندر فرماتے ہیں سورہ خاطر کی آٹھ نمبر دو ہے آپ نے کمایا بالکل کیا ہو سکتا ہے اللہ کو سچے ہیں اللہ نے کیا فرمایا فلاگون سے کیا رہا فلاب اللہ فرماتے ہیں اللہ نے جب کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا فلاں سے تو اس کو کوئی سخت بندش کر دی گئی ہے باروس بن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تو کوئی بندش نہیں کر سکتا آپ پتا چاہتا اور چڑھا ہوا مسلمان اور وہ اس لیے جانے والا تاغیر کرنے والا چار جو بیٹھا وہ کہتا ہے death بندش بولو بندش نہیں ہو سکتی سمجھ گیا اللہ کی رحمت اگر اوپر سے بارش कोई جائے تو کوئی पता नहीं سکتا پتا نہیں وہ تھا اللہ کی رحمت کی بندش کر دے گا سب فراج ہے یقین کیا تم ہے اس سے بچو اور اللہ تعالیٰ کیا فرما کر وہ معیوم سن مایوم سے فراہ بر چل رہا ہوں بار اور جس کی اللہ نے پندش کر دیا ہے دنیا کے سارے بابا مل کر کے اس پند کو کھول نہیں سکتے ہو طرح دیکھو پانچ سو کتابیں بند کو کھولوا رہی ہے یہ کتنی اور کس طرح سیا پہ اور کس طرح سے اسلام کو دین کے لیا ہے اور کس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اجا پا اپنے ہاتھوں میں فرمائے ایسے میرے بھائی ہمیشہ اللہ کار کتاب کا توقل کرو تو کے ساتھ ساتھ دعائیں پڑھا کرو ہم تو دعا پڑھتے نہیں حکم ہوا آئل کرسی کو پڑھا کرو اور ہم بازار سے کھڑے خرید کر کے کام دیتے ہیں سے تعبیر لے کر کے دیتے ہیں قرآن کہتا ہے اگر سر سے بچتا ہے تو پڑھاؤ اور ہم کہتے پڑھنا نہیں آتا ہم ڈانتی ہیں گھر میں تو بھی اے کرتے کریمہ بھی, بھی ہے اور نیچے انڈین فلمیں کافرے ناج کا بادی کر رہی ہے یہ کی کتاب کتاب نہ کہ سو ہو اور کما کرتے ہو نہ چلتی ہو ہم جگہ پڑھتے ہو اور اللہ کا قرآن کہاں بنا ہوا ہے تمہارے گرہ کے اندر اگر نس کوئی آدمی اگر نس کوئی آدمی اللہ سر قرآن پڑھ رہے ہیں ہمارے بھائی تو پیچھے والا قرآن نہیں پڑھتا کیوں کیسے قرآن کی کے آدمی حالانکہ پڑھنا چاہیے جا تو بڑی بیٹھتی ہے اور قرآن کہاں کر کے یہ کہتے نا با پابی میں سب کچھ قرآن لکھا ہوا ہے اور اس کو لے کے حمام میں بھی جاتی ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں کسم ہی بھی کھاتے ہیں حلام کاریاں بھی کرتے ہیں برائیاں بھی کرتے ہیں اور چلا بھی بیٹھتے قرآن کی ہے یہ تو نہ ہو رہی ہو قرآن کی تب کی اپنے ہاتھ کو اس سے بچاؤ یہ تعلیموں سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا تو میرے بھائی اللہ تعالا کر جو کرو دعائیں پڑھو دعائیں پڑھو اور تانگنے سے کام تانگ نہیں بنے گا ایک تو آئے کرسی پڑھو لو سورت البکرا پڑھو سورہ آل عمران پڑھو اور صبح شام کی اے ایک رب الفرق پڑھو ناز پڑھو ہر فرض نماز کے بعد مرتبہ پڑھو اور فرض نماز کے علاوہ بھی صبح شام تین مٹوا تینوں کل <سؤال> کو پڑھو یہ سارے جادوگر اور سارے نقصان پہنچانے والے اور بندش کرنے والے بندش تو نہیں کر پائے گا اس نے قرار رکھا ہے ہم سے اگر بندش کرتا تو اپنی بندش کو ہو چکا ہوتا نہ بڑی تو آئے ہیں جو انسان صبح اور شام تین پہلے لائے دور روہ ماں لائے دور رو ماہنے شیو ہلا کے سما وہ سنن تین اور روایت ہے آپ انسان صبح شام ہلوائیں لیکن مشکل وہی ہے ہم پڑھنا نہیں چاہتے ہم باندھنا نہیں چاہتے ہم بھنا چاہتے ہیں ہم یہاں चाहते چاہتے ہم لٹکانا چاہتے ہیں لٹکانا بابا کی مصیبت نہیں دور ہوتی ہے ابھی تو آپ کرے تھے کہ بابا نے بندش کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ جو آئے کریمہ لکھ کے دیا ہے اس میں پاگا بھی رہا ہو تو بابا نے رو کرو اور ان کو کو ساری مشکلات تمہاری آسان ہوگی اللہ تعالیٰ سب عمل کی تو فرق نہیں کر پائے گی لا ہر انسان کی پریشانی کو دور کر دیں مخروط کے قدر کو ادا کرا دے پریشان ہر بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کی شباز. ان کو شکایت کا فرمان ہمارے جو بھائی انتظار کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تمام نتیسوں سے در قدر فرمان اور قبر کو جنت کی کاری بنا دے ان کے تمام نیکوں کو دور کر لے نتیجوں والمدرل المؤمنين والمؤمناء والمسلمين والمسلمان إباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالأدل والإحسان وإيطاء بالقرباء وينهاء للفحشاء والمنكر والبكر يَيَدَكُلْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَذِكُرُوا اللَّهِ يَذِكُرْكُمْ وَقُرُوهُ لَاستَجِبْ لَكُمْ وَنَذِكُرُوا اللَّهِ تَعَالَىٰ أَكْبَرُ حَلْتُ <تصفيق> your homework swim in